معامی اخلاف ابر ان امارات مکی متحرک شیج وبارہ خلافت نو بکر صدیق ہوگی ان امارات اور درختہ اور حقانیت او, او پیسا کا خلافت اگر کا تنسیس موجود نہیں نمز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کرچ سخش مرس النبي الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زمawi اوخايتن بي الرسول سعودي بن الرهور وانا عندو في لفريم من المسلمي ذا ساريكم الله دعاه بالارض الى الصلاه دعوه وركو النبي الرسول بالارض انه هو ماندو مرو ما يصلي للناس النبي يسمس نرسيد يفاتجي امر موجود بھالو کی حل کو تمزو کی نبی السلام مطلب اجازت مکش امر رض نہ ہو تلبیری تحرما سم نبی السلام سشا بکر یا اللہ ذالکہ انکار کے اللہ کا دم دغیدم کشی مسلمان انکار کئی ادا تکرار رتہ کی یا بلّہ حزار کے ان مسلم انکار کے تقدم تے غیر دا بکرہ اللہ مسلمانوں با بو ایسا ابن بکر کھڑیا وے کچھ باب بکر صدیق رحم ہو پسی فجا غائب ہو بعد ان صلی اللہ بعد ان شراف الصلاۃ جنہ من تے قدم کھڑیا پس تاغلے چا شروع کڑوا عمر بن خطاب آمد کہ فصلی بنا لوگوں جو بکر کھڑ کر سنتا کریندے ہر کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمامت صرف لا لا مختو لا لا لاسر نہ وہ سین چیزیں